بس خود رو پہلے جنت کی اوپر کی پوشاک سبز باریک اور موٹے ریشمی کپڑے ہوں گے اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے اور ان کا رب انہیں پاکیزہ شراب پلائے گا اہل جنت ایسے لباس زیب تن کیے ہوں گے جو سبز باریک ریشم کے بنے ہوں گے اور کچھ دوسرے دبیز ریشم کے بنے ہوں گے اور چاندی کے کنگن پہنے ہوں گے شوقانی لکھتے ہیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ اہل جنت چاندی کے کنگن پہنے ہوں گے اور سورۂ فاتر آیت تینتس میں فرمایا ہے کہ وہ سونے کے کنگن پہنے ہوں گے اور سورت الحج آیت 23 میں فرمایا ہے کہ وہ سونے اور موتی کے بنے کنگن پہنے ہوں گے تو ان آیات کا مطلب یہ ہے کہ اہل جنت کے کنگن تینوں طرح کے ہوں گے اور اپنی خواہش کے مطابق پہنا کریں گے اور اہل جنت کو ان کا رب ایک دوسری قسم کی شراب بھی پلائے گا جس کا نام شراب طہور ہوگا جو نہ دنیا کی شراب کی مانند ناپاک ہوگی اور نہ ہی اس میں کسی قسم کی کثافت و قدورت ہوگی جب اہل جنت ان تمام نعمتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے اور ان سے متمدع ہونے لگیں گے تو ان سے کہا جائے گا کہ یہ سب کچھ تمہارے ایمان و تقویٰ کا بدلا ہے اور تمہارے عمل صالح کو اللہ نے ضائع نہیں کیا ہے